نبي الله وعلی کا یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے مدنی منو آج اٹھارہ ذوالحجت الحرام ہے اور اٹھارہ ذوالحجت الحرام یہ امیر المومنین ظلم رین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے تو یوں الحمد ہمارے مدنی چینل پر مختلف سلسلوں میں فیضان عثمان غنی حاصل کیا جا رہا ہے جی ہاں جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو آج تو ہے بھی یوم شہادت انشاءاللہ اللہ خوب ذکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے تو کل بھی انشاءاللہ اللہ کل بھی الحمد ہم نے اس پر کچھ گفتگو کی تھی ایک اہم سیدا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک نمایاں پہلو بالخصوص ہمارے ان مدرسوں کے حوالے سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جامع القرآن ہے آپ نے قرآن پاک کو جمع فرمایا ہے تو اس سلسلے میں ان شاء اللہ ایک روایت مزید آگے سنیں گے اس سے پہلے آئیے ظلم جامع القرآن حضرت سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ ایک حدیث سنتے ہیں کہ سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ مدنی مننے جو قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹتے ہوئے ایسے کئی مدنی مننوں کی مدنی بہاریں ہمارے مدرسوں میں پیش کی جاتی ہیں کہ الحمدللہ ان مدنی مننوں نے اپنے گھر والوں کو بھی قرآن سکھایا ہے جی ہاں آپ مدنی مننوں کو بھی شاید حیرت ہوگی الحمد الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کے کئی مدنی منع ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی امی جان کو بھی درست قرآن پڑھنا سکھایا اپنے جی اپنے ابو جان کو بھی قرآن پڑھنا سکھایا اپنے بھائی بہنوں کو بھی سکھاتے ہیں تو یہ تو قرآن پاک سکھانے کے حوالے سے کتنی پیاری فضیلت ہم نے سنی یہ جو قرآن کی ایک آئے سکھاتا ہے تو پڑھنے والا جو پڑھتا ہے اس کو ثواب ملے گا لیکن سکھانے والے کو دگنا ثواب ملتا ہے تو جو مدرسۃ المدینہ میں خدمات دے رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی جھوم جائیے کہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کا اجر و ثواب کس قدر زیادہ ہے تو قرآن پاک چونکہ جمع کیا جامع القرآن حضرت سن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ یوم شہادت بھی ہے اور جیسا کل بھی عرض کیا تھا الحمدللہ کئی مدارس میں بالخصوص یوم شہادت حضرت سین عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے قرآن پاک خصوصیت کے ساتھ پڑھا بھی گیا ہوگا ورنہ بھی وقت ہے کچھ فاتحہ کا سلسلہ کچھ مطلب اس میں ایسا ثواب کا سلسلہ ضرور بنایا جائے آئیے ہمارے ساتھ ہمارے مدسم مدینہ کے قاری صاحب بھی موجود ہیں تو ہم اسی قرآن کو سنتے ہیں کہ جس قرآن کو چھونا بھی عبادت جس قرآن کا سننا بھی عبادت جس قرآن کو دیکھنا بھی عبادت تو کتنا کتنی عظیم کتاب ہے یہ یہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں اور یہ وہ یہ وہ عمل ہے قرآن کی تلاوت سننا سنانا پڑھنا پڑھانا یہ وہ عمل ہے جس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے تو انتہائی توجہ کے ساتھ آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں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 بوں کا وَخَوْفَ فِئٍ لَّا تَمْنَحُ الظُّلْمَ نَرْحَمُ فِي وَكْرٍ وَرَبِّ يُحَمِي مَا سَمَا رَبِّيَ يَوْمَ ظَفِيرَا وَقُلْ وَأَنذِرْ بِحَمِ مَا صلی اللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کتنا ہی پیارا عمل ہے اور اللہ تعالی کو کس قدر پسند ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم جب تلاوت فرماتے تو کئی روایت ایسی ملتی ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان کو ارشاد فرماتے کہ روح یعنی قرآن کی تلاوت سن کے روح روئے کہ جو روئے گا اس کو جنت ملے گی کاش قرآن پڑھنے کا بھی جذبہ مل جائے قرآن سننے کا بھی جذبہ مل جائے سمجھنے کا بھی جذبہ مل جائے عمل کا بھی جذبہ مل جائے تلاوت کا جذبہ عطا کر اتا تلاوت کا جذبہ اتا تلی ماپ فل ممیری ختا ہل علای موپ فل ممی تو بات چلی تھی عثمان غنی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اس پہلو پر کہ آپ کا جو ایک لطب ہے جامع القرآن یہ قرآن پاک جمع کیا آپ نے تو آپ کے خلافت کے دور میں اور اس سے پہلے بھی وہ مسلمان کہ جنہیں قرآن پاک حفظ تھا وہ دنیا سے پردہ فرمانے لگے کچھ شہید بھی ہوئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا کہ جو حفاظ مسلمان ہیں صحابہ کرام ہیں یہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اب جن کو یاد ہے وہی وہ جا رہے ہیں تو اگر ان کو جمع نہ کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں مسلمانوں میں اختلافات ہو جائیں تو سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا اور ان کی مدد کے لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت سعید ابن عاص اور عبداللہ ابن حارث ابن حشام ردوان اللہ تعالی علی مجمعین کو مقرر کیا ان حضرات نے ام المومنین حضرت سیدت اللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے پہلے جمع کیے ہوئے قرآن کو منگوایا اور پھر اس کا مقابلہ حفاظ کے حفظ قرآن سے نہایت تحقیق سے چھ سات نسخے تیار کیے اور یہ نسخے عراق شام مصر وغیرہ اسلامی ممالک میں بھیج دیے اور اصل نسخہ ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی کو واپس کر دیا اور یوں یہ عظیم الشان منصب اور یہ لقب سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا کہ آپ جامع قرآن ہیں آپ نے کوششیں کی صحابہ کرام کی مجلسیں بنائی تو الحمدللہ للہ قرآن پاک جو آج ہم کتابی صورت میں دیکھتے ہیں یہ انہی صحابہ کرام علی مردوان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہوں حضور یہ ارشاد فرمائے ہمارے مدنی منوں کو ماشاءاللہ اللہ تو روزانہ ہی قرآن پاک کو دیکھتے ہیں چھوتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن کا معنی کیا ہے اللہ اللہ یہ الحمد للہ خوش نصیب ہیں اور ان کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کا روزانہ دیدار بھی کرتے ہیں بابو پاک و صاف بھی رہتے ہیں اور خوب نیکیاں کماتے ہیں ماشاء اللہ اللہ عز و جل انہیں بھی اور ہم سب کو خوب خوب نیکیاں اخلاص و استقامت کے ساتھ نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے تو ابھی کہ قرآن پاک کا آپ نے فرمایا کہ معنی کیا ہے اس حوالے سے قرآن پاک کا معنی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب اور چونکہ الحمدللہ للہ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو کثرت سے پڑھا جائے قرآن پاک دنیا بھر میں الحمدللہ عزوجل وجل کسرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یہ کتاب اور اس کا نام بھی جو رکھا ہے قرآن اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب اچھا اب اس کو بعض اوقات یہ القرآن بھی کہا جاتا ہے قرآن بھی کہا جاتا ہے تو یہ نام کس نے رکھا ہے اب یہ قرآن پاک کا قرآن نام جو ہے وہ اللہ عز و جل نے نام رکھا ہے اور اس آیت سے جو ہے نا واضح ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا نام اللہ تبارک وطع نے رکھا قرآن پاک کے تیسرے سپارے کی صورت البروج کی آیت نمبر اکیس میں ہے بل ہوا قرآن مجید اور اس کا ترجمہ کمزور ایمان شریف میں کچھ اس طرح ہے وہ کمال شرف والا قرآن ہے تو یہ اللہ زل نے قرآن پاک کا نام قرآن رکھا ہے اچھا طب اب طب ہمارے مدر منوں کو اگر اس میں بھی یہ الحمد للہ کہیے کیسے اس میں تحقیقاتی کام ہوتے ہیں کہ یہ جو لفظ قرآن ہے یہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے اگر یہ معلوم کیونکہ یہ الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ ہے تو یہ سلسلہ ایک تربیت کے بھی ایک مدنی پھول اس میں جیسے اس کا نام ہی مدنی منوں کے مدنی پھول ہیں اور اس وقت ہمارے مدرسۃ المدینہ میں یہ سلسلہ دکھایا جاتا ہے اور یوں ہمارے مدرسۃ المدینہ سے وابستہ مدنی مننے جو ہے اس کو شوق سے دیکھتے بھی ہیں تو یہ اگر ہمارے سوال بھی اگر ہمارے علم میں آ جائے کہ لفظ قرآن جو ہے یہ قرآن کریم میں کتنی بار آیا یہ الحمدللہ قرآن پاک کا نام قرآن جو ہے وہ قرآن مجید میں 69 مرتبہ آئے ہیں یعنی 69 مرتبہ شہر تو اس میں مزید یہ بھی ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے نام جیسے قرآن تو لفظ ہے ہی تو کیا قرآن مجید کے اور بھی کچھ نام ہیں جی ہاں قرآن پاک کے علاوہ اور بھی اس کے نام ہیں القرآن الفرقان الکتاب از ذکر بھی قرآن پاک میں اس کے نام آئے ہیں اور پیارے مدر مدن منو الحمدللہ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ اگرچہ ہم روز اس کو لیتے ہیں لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک عادت مبارکہ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے تلاوت کی سنت اور آداب میں نقل کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہو قرآن مجید کو چونتے تھے اور فرماتے کہ میرے رب از وجل کا عہد اور اس کی کتاب ہے یعنی اگر اگر ہم مطلب قرآن لیتے ہیں تو کاش قرآن پاک ہاتھ میں ہو تو اس کو ہم اس نیت سے چومے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی صدا کو ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے ان صحابہ کرام سے محبت اور ظاہر جس کے طریقے پر عمل کریں گے جس کو یاد کریں گے تو ان گزرگوں کی خصوصی توجہ جو ہے وہ انشاء حاصل ہوگی یہاں پر یہ بات بھی اگر ہماری معلومات میں مزید آپ ارشاد فرمائیں کہ قرآن پاک تو ظاہر ایک بہت ہی ضخیم کتاب ہے اور ہزاروں آیتیں ہیں اس کی تو صورتیں ہیں تو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ کون سی ہوئی قرآن پاک کی قرآن پاک کی سب سے پہلی جو آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ ہے تیسرے سپارے میں صورت العلق کی ابتدائی پانچ آیات مبارک بسم ربی خلق کہ اپنے رب از وجل کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خلق الانسان من علق خون کی پھٹک سے بنایا اقر وربک الاکرم پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے اللہ علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا علم الانسان مالم یا عالم آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا تو یہ آیات مبارکہ سب سے پہلے نازل ہوئیں اگرچہ اس میں مزید اقوال بھی ہیں لیکن ترجیح اسی قول کی ہے اور پہلی یہ آیات مبارکہ جو نازل ہوئیں یہ غار حیرا میں نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ میں ہے اور یہ پانچ آیات ہیں جو ابتدائی جو شروع میں نازل ہوئیں اور قرآن کریم کی جو یہ آیات مبارکہ ہیں یہ رمضان شریف میں نازل ہوئیں جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک وطالعہ نے اشاد فرمایا شاہر رمضان اللہ اون ضی الفی القرآن یہ آیت مبارکہ پوری جو نازل ہوئیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے تو اس میں جو شہر رمضان اللہ اون ضی الفیع القرآن کا ذکر ہے یعنی قرآن پاک رمضان شریف میں نازل ہوا اور غار خیرہ میں حاصل ہوا اور ابتدائی آیات جو ہیں وہ صورت العلق یعنی اقربِ ربی کا دی خلق یہ آیات مبارکہ نا حاصل ہوئیں تو پیارے پیارے مدنی من الحمدللہ اس مقدس قرآن کی تلاوت کا شرف روز حاصل ہو رہا ہے اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مدنی مننے کہ جو اس قرآن کو حفظ کرتے ہیں جی ہاں قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں روزانہ اس کی منزلیں دہراتے ہیں اور ظاہر ہے جب بھی قرآن آپ کو چھونا ہو تو ذہر با وضو چھونا ہے یہ اس کے آداب ہیں بغیر وضو کے قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے تو باوضو وضو چھوئیں ذہن نصیب کے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہو اور خوشبو سے معطر ہو ہمارے مدارس میں اس بات کا بھی اہتمام کرنے کی بارہا تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے مدرسوں کا جو ماحول ہو وہ ایسا ہو کہ جس میں بدبو وغیرہ نہ ہو صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال کیا جائے انشاءاللہ جب اس طرح اہتمام کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی یہاں پر امیر علیہ سنت نے اس میں اس کی تلاوت کے آداب نے ایک مدنی پھول یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تلاوت کے آغاز میں آؤزو پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب تو ہم نے یہ سنا کہ قرآن پاک کی پہلی آیتیں کون سی نازل ہوئیں تو سب سے آخر میں حضور کون سی آیتیں نازل ہوئیں جی اس سلسلے میں جو سب سے آخر میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں اس میں بھی مختلف اقوال ہیں لیکن ترجیح اس قول کی ہے کہ وقت یومن ترجاون ففی ار اللہ صورت کی آیت نمبر دو سو اکیاسی یہ آیت مبارکہ جو ہے آخر میں نازل ہوئی جس کا ترجمہ کمزور امان شریف میں اس طرح ہے کہ اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ از وجل کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان کے ظلم پر نہ ہوگا تو یہ آیات مبارکہ سب سے آخر میں نازل ہوئی اگرچہ مزید بھی اقوال ہیں لیکن ترجیح اسی قول کی ہے جزاک اللہ تو پیارے پیارے مدنی منو آج کا دن یوم uh, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ جامع القرآن قرآن پاک آپ نے جمع فرمایا اور ایک اور بات وہ یہ کہ جب آپ کی شہادت ہوئی علماء نے لکھا کہ آپ اس وقت بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے یعنی اس قدر عظیم مطلب یہ ہستی تھے اور اس قدر انہیں تلاوت کا بھی شوق تھا تو بالخصوص آج کے اس دن میں ہمیں چاہیے یامین کی عیصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا اہتمام کریں مدارس میں بھی اہتمام کریں ان کے لیے عیصال ثواب کا سلسلہ بنائیں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے صدا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک بڑی پیاری منقبت تحریر فرمائی ہے تو ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ماشاءاللہ اللہ ہمارے دو مدنی منع خاص اس سلسلے میں ہم نے ان کو دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں اور سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جو ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے منقبت تحریر فرمائی ہے آئیے اس سب کو ہم سنتے بھی ہیں اور جہاں جہاں ممکن ہوگا پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے صلو صل اللہ تعالی علی محمد ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی صلاحانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی رہے دور رہے جے رے دن چکر رے کئی دے پتی رہے بہت بے دانا رشور پانی سہارا تزرتے اسمانی دیشک شیلا دانی سہارا تزرتے اشمانی دیشک pehsaane ho rahe re jaari re re pehsaane ho rahe re jaari re re nabi ke ke پورے ری محبوب شروع ہم محبوب شروع ہم لا ہے لارا نیزانے جاری رہے گا ککنے آ جمع کمور آ گی اطا کا مت کو آسانی جمع کمور آ گو کے آسانی ملا ہے جسمانی میلانا ہے نور داری مجھے جب نیم رجھے جب نی مجھے بابا کے سستے میرا آتا تر دونگی دلتا مجھے کچھ تادانی آدھ گی دلتا مجھے کچھ تادے سے تعداد لارا ویزوانی لارا ملا پیسہ دے دے ری رے کپلوراری رے پیارے پیارے کا آلتی گے بولا لا مغلو گے جو راستی گے ہے جیسمانی دلا ہے جیسوانی ہے سارا کیسا میں سے زور ہے ادما پوچا ادما کو پوچا چاہتے کو پہنچا ری میں دانا سبھی ہے آر روی رس میں ہے آیا رے تو ملا ہے ملا ہے دے دیں پیسہ دے دو جانے لور جانے والے حبیب صلی اللہ تو آج الحمد دعوت اسلامی کے ان مدارس المدینہ میں یوم <سلام> شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بہاریں ہیں اور آج اس طرح کے اس سیرت پر ہم نے بیان سنا انشاءاللہ کل بھی ہمارا اسی موضوع پر کچھ مدنی پھول مزید عرض کریں گے ایک بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت نے مدارس کے حوالے سے مدنی منع جو قرآن پڑھتے ہیں ایک بڑی پیاری بات امیر علیہ وسندہ تلاوت کی فضیلت میں رسالے میں اپنے لکھی ہے اور یہاں پر ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو بھی میں دعوت فکر دوں گا سوچیں غور کریں اور ان مخیر حضرات پر ان شخصیات پر واقعی رشک کر لیں کہ جنہوں نے یہ مدارس قائم کیے اس کے لیے تعاون کر رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم کو جو عام ہو رہی ہے اور آج الحمد للہ کم و بیش ایک ہزار سینتیس مدارس یہ صرف پاکستان میں دعوت اسلامی کے قائم ہیں اور بہتر ہزار سے زائد مدنی مننے منیا الحمد اس میں قرآن پاک کی تعلیم فی اللہ حاصل کر رہے ہیں پھر یہی مدنی من حس کے بعد جامع المدینہ میں عالم کورس کرنے جاتے ہیں تو جناب پھر مزید تخصص پھر کر کے مفتی کورس کر رہے ہیں تو یوں یہ الحمد جین کی خدمت کا ایک سلسلہ جاری ہے اور صرف یہ پاکستانی میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی جی ہاں سری لنکا چلے جائیں آپ کو مدرسد المدینہ ملے گا آپ ہانگ کانگ چلے جائیں مدرس المدینہ کی برانچیں ہیں کوریا چلے جائیں مدرس و مدینہ ہیں افریقہ میں چلے جائیں یہاں تک کہ ابھی کل ہم نے سنا تھا کہ یو کے میں اس وقت مدارس المدینہ میں کم و بیش بارہ سو مدنی منع منیا یہ الحمد للہ پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو مدنی من قرآن پڑھتے ہیں اس کی فضیلت سنیے اور فیصلہ کر لیجئے کہ اگر اب تک اس میں کچھ حصہ نہیں ملا میرا میں مدرسے قائم کرنے میں کوئی ایسی مطلب اپنے اندر کوئی میرے اندر رکاوٹ نہیں ہے اللہ نے مجھے مال دیا ہے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے کہ میں مدارس قائم کر سکتا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں تو دیکھیں کس قدر ماہرومی مطلب ہو سکتی ہے ورنہ اگر جو مدارس قائم کر رہے ہیں جب مدنی منہ قرآن پڑھ رہے ہیں کتنی برکتیں ملتی ہیں سنیے سنن دارمی کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے روایت لکھی ہے کہ اللہ اعضا وجل زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اللہ افزا وجل زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے تو ہمارے مدنی منع یقینا ان کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہو رہی ہیں تو اے کاش اے کاش قرآن کی تعلیم گلی گلی عام ہو جائے گھر گھر عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے ہر ایک ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے انشاءاللہ ہماری مدنی منع بھی مستقبل میں یہ بھی قاری قرآن بنیں گے انشاءاللہ یہ بھی قرآن پاک کو پڑھ کر انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ شاء تو پیارے پیارے مدنی منوں پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے دیکھیے کتنا پیارا ماحول ہے کہ چاہے مدنی مننے ہو بڑے ہوں جوان ہوں عورت ہو مرد ہو سب کی تربیت کا یہ سامان فراہم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے ان بزرگوں کو ان صحابہ کرام کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چنا تو آج سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود ہم ان کی ان یادوں کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کیسا جذبہ تھا کیسی طاقت تھی کیسی قوت تھی کیسا شوق تھا ان کو دین کی قرآن کی خدمت کرنے کا اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے تو ہمیں قبول فرما لیں سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں اور ہمیں بھی ایسا شوق ایسا ذوق ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے والے بن جائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ علی و